مبسم لوں ومحمد لوں ومصلیوں ومسلم ما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا اصطراط المستقيم اصطراط الذين أنعمت عليه دلاد کر سو رسوله ہل کری و دو سلام یا سیدی یا رسول اللہ علی گا و سحاب یا حبیب اللہ حکیم الاسلام حضرت مدلہ د زیر سرپرستی حضرت شہ کبیر مجد دے مبارک ارس شریف دے موقع دے تمام پیر بھائیاں تمام ہم فکر آل اسلام ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستان گرامی اور اس مبارک اجتماع لاہ رسول دے شکرانے تو بعد حضرت کبیر شکرانے دے واسطے جناب نظر آ رہا ہے ہر ایک وہ شخص جس نے دین اسلام دین عزیز اور اپنی عزت دی حفاظت اور غیرت فیض حضرت صاحب کبیر تو حاصل کیتا ہے وہ ہر دل اندر بار گاہ شکران نے حاضر ہوا کہ اتنا بڑا انہیں احسان کیا غرض نہیں ان کی بارگاہ عقیدت کا سلام پیش کرنا آئے ہاں کہ اللہ پاک جس طرح کہ انہوں نے دین ایمان عزت نو محفوظ فرمایا پاک رب العالمین انہاں دی برکت نی طرح سڈے گھر ہمیشہ محفوظ فرما حضرت صاحب قبلہ اللہ پاک دی معرفت رسول اکرم دی محبت اور دین اسلام دی سمجھ دا سمندر سن حقیقت ویہ انہاں دے بلند مقام دے مطابق انہاں تو فیض حاصل کرن والے انہاں نو حضرات نہیں مل سکے میرے دوستو اس سر پھری دنیا واحد بندہ اس کے قامت اور مضبوطی دا پہاڑ میں انہوں نے یہ جا جہان بنیا کھڑا ہے نا اس جہان دا ہر بندہ پہرا ہے یہ نہیں کہ حکومت فراؤن نے اس جہان دا ہر بندہ فراؤن اللہ پاک معاف فرمائے اس دے باوجود اس ایک شخص دا یہ فرونا نال بھری دنیا چن مت لا اور کسے دی پرواہ نہ کرنی اے اللہ نے ان نو خاص شان عظیم اور خصلت عظیم ترمائی تعلق خدا نال کوئی ایڈا مضبوط سی نا اور وحدت چیڈے کوئی گم سن کہ خدا ہی انہاں نو ذرہ برابر بھی نہیں سی آپ میم فرمان لگے سڈے پچھلے مخالف سڈے کو بیٹھ دسا کی خدمت کر دیا انہوں نے سان گروں کڈیا اسا ہونا دی خدمت کرنے فرمایا اس واسطے کہ اسا حقیقت انہ دی طرفوں نہیں سمجھ دے او دی طرفوں سمجھ دے आ, <سلام> صحت اللہ آپ نے ساری زندگی اے اللہ وکبر وہ مسلمانہ اید دا مرد کی تھے ہونے بات ختم کہانے ختم ایمان حیرانگی کی گل ہے میں زندگی بھر حضرت نال کدی خلیفہ نہیں بٹ اصا اترے ملا ٹکے دے نال خلیفے چار پانچ جھولے چکن والے نہ ہو سفر دا سواد نہیں آد مائیں کو ڈ میںرد کیتی حضور کل ٹر تو فرمائے دن میرے نال کوئی نہیں رہ سکتا جہرے ٹر سی وہ پاگل نہیں پرواہ کر بولنا بھی ہر سے پیر مبارک رکھیں دے بندیان دے بندیان دے بات شروع تھی بہانہ گلے نے ہن بولن پیر شریف رکھے نہ بولن شروع تھی بنجنہ بزار جبنجنہ جڑے پاسے بولن اتنا کچھ بولن ولا نہ دہ دے ہن کہیں کو بادشاہ تے نہ کہیں کو وزیر تے نہ کہیں کو مشیر مجالے جو اس تے باوجود کلہ ٹرنا جو سامان ہوگنا موڑھے دے چا رکھا سبحان اللہ میں کو یادے میں گھر لہور نہرہ لے گھر دوں کے بیٹھا کے بیٹھا ہم ہی میں پتلا گرمی دا موسم ہوئے دا دا. پتلا جہاں کمیز پاتا ہوئے ہوے تے تروڑا ادھا بھریا ہویا انارین دا تو او بھی کوئی ترٹے ہوئے تو بلا ہنے دی راہرایا دے دے را پوتر کہنا کہنا. میرے کو کہ لڑ کہیں اپنا سامان آپ د اللہ و اکبر لباس شہرت وضع شہرت تو اتنا نفرت ہے آپ فرمین ہیں میاں فقیر ہوں کا نام نہیں جڑا پرانے زیادہ تو زیادہ گلے پرانے کپڑے پا رکھے دے درویش باندے دے فرمایا رہ ہمیشہ جی عام سادے مسلمان ہوں نہ بن کے بندہ رہے کہ کوئی پچھاڑ ہی نہ جو حقیقت بھی ان دی عظمت ساڈے شک بہ شک میرے دوستوں آپ دی زندگی شریف عقیدے سدھا کر ایمان سدھے دی فکر پا گزر گئی مج کام اسلام شعبے دے جڑے شوبے کو اجڑدہ ڈہ دے ہوں کو آسیں دور تو سب عقیبے ایمان تو عزت کو اجڑ ڈے انہیں آتے ہندو ہندوتے کلام کیے تھے دوستو میں شاید ہی کوئی بزرگ ہوم بڑے وڈے امام ہو جانا میں پڑھا ہوا پر عقیدے بڑا ہی بے مثال بدلا بزرگ مجد ثانی رضی اللہ تعالی عنہ. سلسلہ نقص بندیا دے پیشوا حضرت مجدد رضی اللہ بہت دا دا سی تو اگر عقیدے اندر با کمال بندہ اور انتہائی عمدہ دا, رل رل دا عقیدہ رکھنا والا بندہ میں دیکھا تو حضرت صاحب اللہ... سبحان اللہ حضرت اللہ... معاویہ سہی دے متعلق شیخ جامی کولوں سلسلہ ذحاب کتاب کچھ لفظ غیر محمود صادر تھن مجدد پاک بول پہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ... جامعی غلطی تھی یہ تو جامی اہ جی باریکی حضرت صاحب بھل بھل بھل حضرت معاویہ سرکار دو تے جو پہرا اس حضرت صاحب دیتا ہے نا یہ کسی نظر میں جس جانا سا من اے بندے بندے مہینہ مبارک ایک پاس حضرت صاحب مبارک دن قبل سیدنا صدیق اکبر شہادت ناچی حضرت صاحب شریف زندہ کردیا ایس وقت اس موقع جو موضوع پیش کرن لگائے نا اس دا نام میں افضلیت صدیق اکبر افضلیت شیخین افضلی ابو بکر عمر نئے انداز لگ اگلے دن میں فرید آباد پیش کیتا ہے لیکن کچھ کمزوری سی جڑی اج میں دور کرنی اور تیار پوری تحقیق تو بعد پیش کر توجو ہے سنؤ اللہ اکبر حضرت صاحب قبلہ چھوٹے حضرت صاحب کئی فرمند ہو سکتا ہے میاں محبوب فری دماغ اثر ہوگا نا فرمین جو مائی نا دیکھ لفظ دیکھ کیا نیاز جوان احتمالی لفظ بولنا ہو سکتا ہے میاں مابو اثر ہو رہا حضرت صاحب چھوٹے تو جناب دے سامنے اور دوستو غور فرمانا شان شیخ ابو بکرو عمر نئے انداز ایسا انداز دنیا چسے نی پیش کیتا ہونا نئے دلائل نئے استدلالات نئے اقتباسات انشاء شاء اللہ ایسے دلائل دا ہجوم پاؤ گے تو تو مخالف بھی سر سٹن مجبور ہو جائے اللہ اکبر و کبیرہ میرے دوستوں اس موضوع دے اندر خصوصی رد ہونا اس گمراہی دا جڑی اج کل چکر کھا رہی ہے اور افواہ اڑائی جاتی کہ جی مولا علی نے فرمایا نحنو اہل البیت لا يقاس بنا احد لاس اہل بیت لوگ وکھرے ہاں فضیلت ابو بکر عمر دی ہونی ہے لیکن ساڈے متعلق کسے نو افضل کہنا وغیرہ کچھ یہ کوئی اجازت نہیں اصا اہل بیت انوکھے وکھرے لوگ ہاں فیر ای ہوئی خول امام احمد ول منسوب کیتا جاندا ہے یہ خصوصی ارادے بیان ہے انہاں دا ہونا ہے اس گل دا ہونا ہے کہ جی ساڈے نال دا اہل مولا علی فرما دین یا امام احمد فرما دین میاں اہل دے نال دا کوئی بھی نہیں یازا نہ ابوبکر نہ عمر اپس سے انہاں نو فضیلت دین دے رو مگر اہل بیت بھی گل نہ کرے اج ایتھے اے ای دا جنازہ میں کڈ دینا اس بکواس دا جنازہ کڈ دینا بکواس نہ مولا علی تو ثابت ہے نہ امام احمد تو ثابت ہے ہے کیا کیا بات بات ہے جو امام احمد تو ثابت ہے جو مولا علی تو ثابت ہے وہ ان شاء سامنے رکھا گا میرے دوستو اللہ اکبر و کبیرہ توجہ فرماؤ اللہ پاک نے ابو بکرو عمر پاک یہ فضیلت بخشی ہے جیڑی سب نو اچھی اور کسے نو نہیں حاصل کسے نو بھی نہیں حاصل کہ پاک رسول اور ابو بکرو عمر دا مادن مدفن ایک لفظ معدن میں جان کے معدن پہ پڑھنا مدفن دے لال مزاوجت کے طور مہدن آخ دن کان نیچا دان یہ جتھا پہاڑا چخیری ہوں چیزاں قدرت نے رکھے ہوئے سونے دا ذخیرہ ہے چاندی دا ذخیر ہے فلانی دا در ہے فلانی دا در ہے انو اربی آخرا جان سید سمبیا پاک سمبیا پاک دا پاک یار سدی تک بر سونے کا بل فاروق آزم اللہ تنادا جڑا معدن کان تے ذخیرہ ہے جتھوں اللہ نے انہاں نو بنایا او مٹی مبارک ہک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی سارے مذہب گل تسلیم شدہ بندہ جفن ہے نا ابھی بنیا ہوں بندے کا ہے جیڑا پہلے دن خدا نے مہدن بنایا کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ کوئی مذہب اس دا انکار نہیں کرتا لیکن پھر بھی مسلے نابت کرنے سنانا قرآن پاک کے چ اس لیکن احادیث اس کی سراہت قرآن مجید کے تھے منہار خلقناکم و فیانورید گمنخر جو گم تار سبحان اللہ نار تقدیر نارائے رسالت نارائے تحقیق نارائے روشیا خطب الوجود حضرت حکیم الامت شفیع لجپال حکیم الامت حضرت صغیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی بی بی بی بی بی توجہ ہے اللہ اکبر رب پاک فرماؤں گئے می نہا خلک نہ گم الہ زمینی جو توانوں پیدا کتایں وہ فہں نہید و کوم او سے وچہانوںہ پس لوٹھا رہیں وہ نخرجکم نہا نخے फिर उसू असा उठान तिना तिना फेलां इशारे तिना फेलों का बयान उस मददन दे मदफन का इशारा प्या, प्या दसदाए لیکن پاک رسول کا فرمان سنانا حدیث ہی مستدرک حاکم حدیث کی کتاب امام زہبی نے موافقت فرمائی ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر ہویا جنازہ پیاسی جنازہ شریف پیاسی گزر ہوا حضور نے جناز عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ فلانا او ہبشی وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ ہے کہ نہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ سیق من ارض ہی و سمائے ہی تربت اللہ تی خلق من ہا حضور نے کلمہ شریف پڑھیا اللہ پاک جڑائے کام کر نارا ہے اس ذات دی تو ہی پڑھ گئے فرمایا دیکھو کہ زمین زمینیں کتنے آسمان سی سی آسمان تو اپنے زمین زمین تو چل کے اتے نے ایدی مٹی ای بنا سیخان لا یہ پتلا جس میں سے مٹی نال تیار ہویا سی رب نے چلا چلا پھرا پھرا کے اوت ہی آن دفن کیا بات کیا بات ہے سبحان اللہ معلوم و یا حدیثِ صحیح پاک نے دسیا جتھے بندے دا مدفن ہونے او تھے ہی بندے دا مادن ہوئے گا جتھے مادن ہونے او تھے مدفن ہوئے گا جتھے جسم بن دائے او تھے ہی دفن ہون دائے توجہ فرما قربان جامان اللہ دے پاک محبوب دے لال ابو بکر عمر کیا جتے کملی والے دا نورانی بدن بنیا ہے ابو بکر عمر دا بدن بھی اوتھی تیار ہو لال اللہ شبہ لا شبہ لا کیا بات ہے اللہ لا اللہ ہو اچھی بول اچھی بول اپنے مذہب نیا انداز پتہ نہیں اگنا کیا اللہ و کبیرہ کملی والے سرکار نے فرمایا ہبشے دا سی اس رب نے توڑ کے اتے لیا لفظ نے تربتی لتیقلے کا منہا جہی مٹی ونیا سی اتے آ کے دفن ہو ساری روح زمین دے بندے مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں بندہ جتوں کا بن دے اتے ہی دفن ہو دفن ہوتا ہے توجہ فرما ابو بکر عمر پاک دا ملنا پاک نبی دے نور دے نال مناسبت رکھنا پاک ہونا ابو بکر عمر دا پاک ہونا اگر دلی دیکھنا جانے منگڑا جانے خدا نے گل مقادتی ہے کسے کتاب ول حوالہ نہیں رکھیا قبر نال رکھ کے آخر ویکھدہ رہو دو پاکی دے شان مر سمجھ دا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نارے روشیا خطب الوجود خواجہ محمد شفیل اجفال شیخان فضیلت شیخان صحابہ, اللہ صحابہ کرام زندہ باد توجہ ہے ذوق بولو نا ایرمیک سجنا ہاں ہاں یہ میں اپنی طرف ہوں نہیں امام ابو داؤد محدث بڑے بڑے محدثین دا استاد حضرت سوار بن عبد اللہ بن سبار امبری اچھی بولو مرو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کتنے نو موتر کی جگ آگو دلیل بٹھائی دا ہے بے شک بے شک نہیں دے, دے؟, دے بے شک, شک, شک, شک, شک, شک امام ابو کا ادور دا استاد شیخ محد حضرت سوار بن عبداللہ اللہ ان ابا جی ابد بن سوار امبری وہ بھی امام سیکا ابو زورا جیسے امام بخاری دے ساتھی دا استاد تاریخ دمش پہ امام محمد بن اساقا کافی اراج جنہاں نے مسلادر سراج حدیث دی کتاب او فرماندے نے, نے میں حضرت سموار تو سنیا انہوں اپنے ابے جی گل کیتی جدو میں اپنے ابے جی حدیث سنائی یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبشی دے بارے فرمایا سی کتھوں دا سی کت چل کے آیا چل کے, کے دفن ہویا فرمایا جدو میں یہ حدیث اپنے ابا جی سنائی وہ محدث امام امام بخاری ورگیا وگیا دا استاد فرما نے یا وہ نہیں آ ماں ابھی بکرا لیا ابو بکرا ابو بکر اس فضیلت کنو فضیلت ملی ہے مٹی حضور سرکار دی مٹی دی سبحان اللہ, سبحان اللہ کیا بات ہے اس جی؟ ایک حصہ ایک جز ہے معلوم ہویا یہ سڈے پرانے لوگ امام دلیل پیش فرما گئے حدیث دے مطابق دلیل فرما گئے سن سن وہ جی آخلے بیت نرالے ہیں ان کے ساتھ کسی کو ملانا اس جھوٹ کا جنازہ شروع کرنے لگا ہوں بولو صحیح سی سب تو پہلا کڈن لگا پاک حسین پوتری مام زیندی بولو مرے صاحب ایک منٹو باخوبی پتہ ہے بناؤں گا جہاں بنے بیٹھے بھٹے مٹا دے وہ آخ جی دی کی کسم سٹا دے کوئی اجازت نہیں بھیجو یہ میں دے ڈنا تھوڑی میری مہمانی خوسو یہ نہ کرو بالکل حرام کم میں بالکل نہ کرو تاری بڑی مہربانی کافی جرا بیٹھا ہوئے او مٹا دے وے تو آخو اپنے پیر کی کسم میں توجہ ہے سونے ہوں سونے امام زین بدیم دا فرمان خان کیسا جی فرمانے آہا سندا کتنی ہیں پنج یعنی جی روایت دیا پنج آہا ہاں جی تاریخ دمشق تاریخ دمشق آپ دے حالات شریف والی جلد امام زین اللہ دے حالات شریف والی لے کے بیٹھا پنج سندا نے اس کے اندر توجہ ہے جی جی اللہ اکبر لو سونیا امام زین العابدین سرکار کو کسے بندے پوچھا لاجپال بکر امر عمر، شان مقام رتبہ کملی والے بھی بار سبحان اللہ پوچھا امام زین اللہ تو کسے نے فکانت منزلت بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے اندر ابو بکرو عمر دا رتبہ کی حضور دی بار گاہل کبرے سمکال منزل تو ہمار من ہوتا امام زین العابدین نے اشارہ فرمایا پاک رسول ابو بکر قبر شریف جیڑا جڑا رتبہ دیکھ رہا ہے جی ہوں سیبحان لا سبح لا سبحال بولو نک وڈیا زین نک وڈیا ایماندہ لانتیاں جہد نے لانتیا دا ابو بکر امر دیا قبر نو ویک کے اگ سانو لگ جانتی جب تین ویک کے ان قبر اگ لگ تو پھر سمجھ لے, پھر سمجھ لے رس بھی اگ لگتی ہے کیوں کی دونوں دی مٹی شریف کے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین حسین اشارہ فرمایا کہ کی پوچھتے ہو ان کے مقام نبراں ویکو سبحان لاہ جرد کی تھی پروردگار نے ابو بکر عمر کسی کتاب دے سپرد نہیں انہیں آخلا مسلمان جی اکھ رکھنا مشاہدہ کر لے مسئلہ انپڑے کتاب نہیں ہندیاں انپڑا موائنا ہوں مشاعہ مالک نے قبر ہے جب دفنیچے نے, اے دفنی نے ہی بنے نے ایسے ہی کملی والے بنے نے لہذا جی روتبا دیکھنا چاہے جب سرکار جب دنیا بے اندر سن رتبا ویخنا چاہنا وہ حوالے یا اک ہی ویخ لے تین آپ پتہ لگ جاوے گا کسم ذات دی کر کے کہنا بخاری اندر لیا ہے ابو بکرو امر کھٹتے سن حضور دی بارگاہ ساسے سدی کے اکبر ہزور پاسے عمر بن خطار بیٹھتے سن اللہ سبحان اللہ نعرہ تکویر نعرہ رسالت رائے تحقیق نہ رائے غوثیہ مسلح کے صوفیا مسلح کے صوفیو مسئلہ کے صوفی عظمت صحابہ کرام افضلی چیخ ہے اللہ اکبر توجہ ہے مالک نے نہیں کی مت کوئی آخے روایت دے کوئی سنیاں سنی جی ایسا نہیں مانتے ہو سکیا من نہ من یہ مننا ہے جب بنوا اتے دفنی مننا ہے جنی بیٹھا ہے پھر من بیس لے دفنا گئے نے دفنیچنا ہزور دفنی چاہت کا پتا لگ جائے دفنا من کا سنت طریقہ نہ سنت طریقہ کملی والے سرکار نیبلے والے پاس منہ فکرا کے پاس بھرنے لٹایا گیا ہزور دکبر نو پے بھرنے لٹایا گیا تھوڑا جا تھلے کر کے تاکہ برابری نہ ہوئے صدیق اکبر دا منہ شریف ہے کملی والے دی کنڈ شریف ہے ابو بکر صدیق دی کنڈ شریف ہے عمر بن خطاب دا منہ شریف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ہے بولتے صحیح نہ اگر امام زین العابدین دا قول کول مبارک صحیح صنعت نال نہ میں زبان بڑا دیا زین العابدین دا فرمان اگلے علی کا نا اللہ اور پوچھتا شخصوبے چنا ہے کہ مولا علی اگے ہونے بہت رتبہ حضور دا کیونکہ حضور سرکار داماد جو ہوئے تو حضور دی گز بڑا ہونا امام زین اللہ نے فرمایا جلا اور جو ہوں سامنے ای ای رتبہ سی جس جسل زندہ سن سامنے سنایا بولو تے صحیح امام زین اللہ کھڑے منہ آ جا جا اپنا آپ کا ٹھیک آ کے امام زین اللہ فرمائی وچی بول آن بخاری یہ ہوئی سو گل کٹھے سو گل کٹے سو گل بخاری شریف مؤلالی زبان نال سنانا کیا بات کیا بات ہے سر حضرت سائب نے اباس فرما جدو حضرت عمر دا وصال شریف ہوا تو بولو تو گھیرا پا کے کھلے چار پائی شریف میرا منہ حضرت عمر والے پاسے پچھو ایک بندہ آیا میرے موڈے دے ہاتھ رکھ کے من پہلو ہی پتا دو نے حضور لاہ سبحان اللہ کیوں کہ میں رسولہ اکرم تو جدوں بھی سندا سا فرما سن علی اج میں ابو بکر امر اے کام کیا میں ابو بکر امر اج ادھر گئے ہیں اج ادھر گئے جد بھی گل حضور نے سنا نہیں ابو بکر طرح ذکر کر کے سنانی نہیں علی ابو بکر امر میں آ ادھر گئے وہ کیتا فلان کیتا میں سمجھ گیا جنہ دو ماندہ ذکر کملی والا اپنے تو جدا نہیں کرنا چاہتا قبر بیٹھ اپنے تو جدا کرنا محمد لو گوارا نہیں سبر لا سبہر حضور نار صحابی اہل بیت آپ فرما نے جلو میں پیشا پرت کے بندہ ہیں در اکرار سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان لا اللہ، نعرہ, تنبیر، نعرہ رسالت نا تحقیق نعرہ روشیا قطب الجد خواجہ محمد شفیل اجپال نبا وے قوم قبلہ چھوٹے حضرہ صاحب مفتی عرب و عجم استاذی المکرم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب استادی المکرم قبلہ استاد محمد سعد الدین چشتی صاحب اللہ اکبر. توجہ ہے سنیا بولو تھے صحیح مرو سبحان اللہ مولا علی دا علم بہت درستہ جاندہ ہے بہت درستہ جاندہ اور ہے ہی بہت سی یہ اُنا دے علم دا ہی کمالیں کہ اُنا حضور دیاں گلہ تو ہی اے گل پا لئی کہ جے ذکر جدا نہیں ہوندہ نا تو پھر مدفن وی جدا نہیں ہونا شہ لا ہے بولتے شبحال لا کسی نشئی جنو چرخ دھون دا پتہ نہیں کنجر پوچھنے پوچھ ہے کرے کراروں نے Allah. کیا بات جی نے شر لیا سجے حضرت جاہل سی پتہ نہیں سجے خبر نہیں حضور انج لیٹے پیچھے سدی کے اکبر لےٹے پیچھے امر لے سب جی توجہ ہے کہ نہیں تا کر کے جڑا فدو بندہ لا علم وہ شاعری نہ کرے اللہ اللہ سینا جو دوسری کر لے اللہ رسول نات وغیرہ نہ لکھے علم تو بغیر نہیں لکھ سکتا بڑوی بول دین بول بول علم تو توجہ سونے آن حیدر کرار علم مبارک پہنچیا گل <سؤال> <جل کرن لگا. سؤال> ظالم لوگ آخر دن صحابہ نے ظلم کیا ایسے دفنایا ظلم ہے حق ماریا حق علی سی جواب پیش کرن لگا اجازت ہو <سؤال> جی جی جی اچھی بول سبحان اللہ لاہ ظم کیا حق علی دسی میں چل انہیں دفنا ویلے ہوں ایک مین دس رب براہن ویلے ظلم کیتا یا نہیں آہا کیا بات ہے کیا بات ہے تو بول مر سبحان اللہ پاک رب جس ویل بنایا ان نو اسی تھان تو کٹا بنایا ہے دفنا غالم ہو گئے ہک رسو واڈا حق خدا نے ماریا اتو بنا سی علی نتا ابو بکر امر سبحان اللہ سبحان اللہ, <سلیل> اور بولتے <صحیح>، سبحان اللہ <سلی> یہ سمجھ کے نہیں آئی جب آ گئے بزرگ نے تگڑا عالم سی، بزرگ سی ایک گل کی نام ادا ظاہر نہیں کردہ اکیجی خلافت جیڑی سی نا ظاہری حضور دلافت نے میری گل نہیں سمجھ سان آ گیا شک عالم بندے لگزش سے بچنا میں نہیں میں اس بزرگ نو جواب دینا چاہنا کاش کے بار میرے کو لا کے گری ہوئی چیز اٹھانے والا کوئی نہ کوئی گل گری کر کے وہ زہری خلافت بہتری خلافت کا اچھا جی ہوں میں اس گلچ جی جی جی در ویک سجنا اس بزرگ نو میں کراگا اج او رگڑا پٹاگا کی آس دے ہو او جی ظاہری خلافت رسول پاک نے ابو بکر امر نو دیتمی خلافت مولا علی کو خدا دے بندیا او خدا دیا بندہ مٹی جی بنی ہے مٹی شریف تو جسلر جسم نے ہال بنن دی ابتدا ہے خلافت دی ہا ہی نہیں اس نے رب نے ابو بکر امر نبی نال کیوں رکھیا ہوئے بات ہے نام ہی کوئی نہیں خلافت اللہ شریف نے ابو بکر امر نو پاک محمد دارس بڑا کے نام رکھ سکو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نا تحقیق نرائے غوثیہ مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب مسلح کے صوفی افضلی کے توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ تو بولتے تھے لا لاج بیماریاں کرنا سا کام ہی بے شک یہ کمالدر بخشی لا بولو تو صحیح مرو لا ہاں ہا ہا ہا ہا خلافت تے خلافت بات نہیں خدا دے بندے آ تو خلافت دی گل پیا کرنا جسل نہ خلافت ہے نہ خلیفہ ہے بنا رکھ <متحدث> دس کی دے اسلے کی دس توجہ جی جی, جی نو سجنا اللہ اکبر و کبیرہ سنو میں تڈ کو پوچھاں گا اگر کسی اس.. مقدس علاقے نو دیکھے حضرت اسمانے گنی کتنے دفن بولو تے صحیح او یار بولو جی جنت اندر جنت البی جی میں مدفن دور ہے ایوے مقام دور ہے سبحان اللہ میںہ رہ مدفن دور ہے مقام دور ہے پھر مولا علی کتنے دفن ہوئے وہ بولنے نہیں وہ مقام دور ہے کسی بڑوے نے اتراض کیا ہے میں بیان کیا اچھا بڑے بڑے پیڑے لوگ تھے دفن نے شان بڑے بڑے, بڑے ولیاں تو ود تو پہلے سانو پوچھتے سی جی تین نہیں ہوا لگی جی جی او فو جن کے درمیان تفاضل ممکن ہے تفاظ المتنازع فی ہے علت انہیں میں محدود رکھی جائے گی باہر نہیں جائے گی بے شاپ چار میں جھگڑا ہے سب کی بات نہیں ہو رہی جی جی بے شک دس پترا امام زین اللہ تو جو پیا پوچھتا ہے امام زین اللہ تل کی نے مطلب جی دور ستے نے وہ گئے جی بابی ستے نے وہ تو اگے ہو گیا فٹے منہ چگڑ دیا پترا تی پتا ہی نہیں سڈے کوڈے تعلق نہ کر اتراج نہ کر سو پوچھ ہزور د جوڑے پاک کا سدکا جباب دے ساف تمن ہو کے نہ نکلیے اصا بولنے چڈ دیں جی جی کیا بات ہے کیا بات ہے اس آ گئی جی سمجھ کے نہیں جی جی جگڑا چ کر کےگڑے امام زین نے قبر یہ دور جے سمجھا جے شان دور نے رتبے نہیں دور نے مولا لی اس دور نے سمجھ لو رتبے بھی نہیں دور نے کیا بات ہے سر کیا بات ہے ظاہر کو باطن پر قیاس کرا کر دلیل پیش کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی بولو بولو سبحان سب اللہ ادھر امام احمد بن حنبل وہ بات آ گئی جی ایک رنگ آ گیا نا جی احمد بیت لایوکا سب ابھی ال نہیں رلایا جھوٹ بولیا تو امام احمد بن ہمبل تے بولیا تو مولا علی بولے منا کے مناقب الامام احمد بن حنبل ابن جو محلہ بھی ہاتھ چ امام احمد بن حنبل تھے جڑی تحمد لائی گئی اور روایتیں دے بیچ چسنا بحث دی حرفن دے لحاظ نالتے بے. صدقے صدقے, صدقے کیا بات توجہ حیدرہ بولتے سیئی اخبرانا محمد بن ابی منصور ابن جوزید استاد نے یعنی نہ او روایت لیے مجہ راوی مجہ کمزور کی پتہ کوئی نہیں روایت ضعیف اڈ گئی امام احمد بن حنبل تحمت کسے لائی دلائی، دلائی، دلائی، دلائی. ایس روایت دنا، دلائی، دلائی، دلائی. سے ہی دنا، امام آحمد بن ہمبل تو پوچھ لینی ہے اللہ کے اللہ فضل بیان کر کے جائیے رہ دیا دی تک بند یاد نہ ہونی نہیں لنت ذمہ دار بیٹھا امام احمد بن ہمبل امام سال فرما نے سویلا بھی وہ اشاہے دونوں امدے محالی عثمان فرمایا میرے ابے اب کو سوال کی میں آپ نے کول بیٹھا سا سوال کیتا دسو جیڑا علی پاک نو حضرت عثمان تو اچا سمجھے وہ کون فرمایا یو بدہ ہو او بول مرے جی یو جی جی جی جی جی جی بدہ ہو پکا لاحال او بدہ ہو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد نے فرمایا یہ بے شک بے شک اگو دلیل فرمایا رسول دل صحابہ نے مل کے عثمان پاک لوں. علی تو پہلو رکھا ہے معلوم پیا معلوم ہویا امام محمد نے استقلال صاحب نے فلیلت ہے جہ صحابہ دی مخالفت کرے گا وہ صحابہ جہاز صاحب چلے گا سنت نہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر کدھر گئی ہوئے امام احمد کا یہ قول کدھر گیا ہوئے صحیح سے تو یہ ہے عثمان پر, پر, پر, پر علی کو فضیلت دے تو بدا تھی کہہ رہے ہیں تو کدھر گیا نہ نو بیت؟, بیت لا کا بنا آہت اے سوچتے ہو خنزیر اہل سنت کے مذہب کو خراب کرنے کی نہ سوچنا ایسا سوٹا لے کے بیٹھے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے, ہے, ہے, ہے شیر اہل سنت مفت اسلام مفتی عرب و حجب مفتی محمد فضل اباد چشتی صاحب ہے امام عالیہ سنت سلو اور صنعت اور روایت اور قول امام محمد بن حنبل کا اللہ اکبر راوی میں امام احمد بن حنبل ود کی جاب عبد اللہ بادی علی اما عثمان علی د عثمان نے بارے کی فرمانے ہو فرمایا عثمان ثم علی پہلا عثمان پھر علی مکالب دلالی فقت اگلا بیا مولا سن اچھا کہ تا خلیفا چننے اتراج کیا لوں گا کیا بات ہے کوئی لاہور ہے جی فلانا جی ماں محمد کہتے ہیں دے آٹے پلن والے بغیر تو شرم نہیں اک چھپا سارا جہان ہے اللہ اینی حضرت صاحب قبلا کی بلدی برکت نال تائید میرے نال یقین کرنا ادھر مسئلہ میرے سامنے میرے، میرے مطلوب ہوتا ہے میں کہتا ہوں یار مل جائے کاش ہے کتاب کسی اور ارادے سے اٹھاتا ہوں کھولتا ہوں وہی مسئلہ سامنے آیا سبحان اللہ مرشد لجپال خواجہ محمد شفیع لجپال تعلیمات مرشد گرامی نظریات مرشد لجپال مرشے دے لجپال عزمات مرشے لجپال ٹھیک توجہ ایسے ہونا آ گئی مولا علی والی لو جی وہ جی مولا علی کہا کرتے تھے ابو بکر عمر افضل نے لیکن اصل بے تھے ہوں جنازہ کٹنا جی جی روچی بول, بول مرے جی جی کیا بات کیا بات ہے اس ہے؟ جی صدیق جی کے اکبر دی فضیلت شان احوال والی جلد تاریخ مشق راوی یا بن, بن شبیب لا تجوی بےحال او گل اعتماد کرنا کسے صورت ٹھیک ہے دوسروں نے لکھا حضرت جھوٹ من گھڑت روایتاں بنا بنا کے چڑھے دا جی روایت جیڑی ہے وہ سڈے مذہب نو خراب کرے گی بولتے سے بات ہن مولا علی تو کی ثابت ہے سناواں جی جی ہا سادی کتاب چھپی ہے تساں قدر لاند لوگ نہیں رہے ہاں جی علم دے جنازے نکل دے وین کتاباں عام تھینیاں ور کسم ذات بھی کر دی. دین ختم غیرت ختم علم ختم کتاب آم جہاں بڑے بڑے امام نے آم تاری کسمزاد کر کے پر کتی دا بچہ فرنگی کیوں دوں پتا ہے او دین ہی ختم علم بھی ختم ایمان ہی ختم غیرت ہی ختم کتاب انہوں نے ہاتھونا ہی رہن گیا باقی رہ مطا اے دین و دنیا لٹ گئی اللہ لو کی سڈا خلندر <سر> اقبال فرماؤں دین دنیا کا دنیا نبی پاکوں والی پچھلی حلال والی وہ نہیں رہی دین بھی لٹ گیا ہے متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ ہو متا ہے دنیا لٹ گئی اللہ یہ کس کا پھر ادا کا غم ضائع خون ضح شی سبحان لال تقر نئے رسالت نارائے تحقیق نارائ غوثیہ افضلی شیخین شہر اسلام مفتی محمد فضل عماد چشتی صاحب بولو تو صحیح, بولو دے صحیح, صحیح, صحیح جلًا. جلًا. جی جی جل. توجہ ہے صحیح توجہ ہے کی ٹائم ہی بہت وقت کی شروع ہوجو ہے کہ نہیں خلل نہ توجہ ہے آپ رومال پڑھ کے آچی اچی بولو قلندر اقبال فرماؤں اللہ نہ دنیا کمینے بھی کافر ادان نخرے نے اللہ دین دنیا لوٹ لیا ہے متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس دلوقتي کا پھر ادا کا غمزائے خورے کی؟ اللہ سبحان اللہ کتاب آم دین کو ایمان کوئی نہیں علم کوئی بول دو گی نہیں کی بیان کر رہا سر میں شیر پڑھیا پھر ہاں بن شبیب والی گل ہے روایت جھوٹھی مولا علی دا سنان لگا خود جہاں تتاب تواتر نال سابت ہے یقینی طور سے جو اللہ مولا علی تو کن وارا پوچھا گیا کدی کسے پوچھا کسی کسے پوچھا دسو حضور حضور تو بعد افلر کا امت چوچے کون نے فرمایا بو بکر امر میں چاسے دن لو گل نہیں بس اتو تک اصل وکری ہوں نا میری گل نہیں سمجھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنو مسلمانوں اسلام نسل دا مذہب ہے اسلام نسل دی قدر نہیں اسلام دی قدر اسلام دی تاریخ پٹ کے اے یہودیاں دا نگری ہے نہ اللہ و واحبا <camats> اللہ دے محبوب اللہ دے کیوں ہے پوتریا نو امل نہ پانے لہذا ابو بکر عمر اول ابل بولو تے سی مرو نسب برادری ہے تو اگ رکھا جائے سر کے چاہ ریا تا کر کے بزرگ لکھ دکھ حضرت عمر نے فرمایا خدا نہ رشتے نسب نال نہیں نا فرما برداری نال آآ آآ اللہ اکبر سبحان اللہ بے میں ایک گل کرن لوگ جی رکھ مراد بے وکوفہ جی نسب حضرت عباس بہتے لگ دے نے. حضرت عباس چاچا نے چاچے دے دے ہوں چاچے دے نو وراثت نہیں لبی وہ بول رہا نہیں مر چاچے ہوندیاں بتری نو واسط نہیں لبھی کھڈے پاگل وہ ایک تیسری تھانے اگے رکھی کڑے تھے جہرا نالا سب قریبی عباس ہر جی نہیں حضور نے انہوں کریب کی تے ولایت فلانی وجہ لال پھر سمجھ لے گل ولات عمل دے مکی نسل دے نے تبدی نارے <تصفح> توجہ ہے سنیا چیس سبحان اللہ، سبحان اللہ، <تصفح> زندہ <بار تصفح> زنداباد عظمت اسلام امام اہل امام سنت مفتی فضل احمد چشتی <تصفح> اللہ شانہ بنا کا سدکا مع فرما مین سی بخش دعا خر صاحب صلی اللہ علیہ